اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا ضیاء درود السلام امیر اللہ سنت کا رسالہ ہے اس میں چالیس فرامین مصطفیٰ ہیں درود پاک کی فضیلت کے تعلق سے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد مدی چند کے ناظرین میرے اکالی صلاح السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیت الحکم خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے اور حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر اس سلسلے میں شرکت کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق فرمائے قیامت کا قرآن پاک جو کہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام سو سے زائد مقامات پر مختلف ناموں کے ساتھ ازکرا ہوا اور یاد رکھیں قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی قیامت کیا ہے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے دوبارہ عرض کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دینے کے لیے خاص دن مقرر فرما دیا ہے. جس دن نیکوں کو جزا دی جائے گی بدوں کو سزا دی جائے گی فیصلہ ہوگا نیکوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی اور جن پر اللہ تبارہ و تعالی غضب ناک ہوا ان بدوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا اسی دن کا نام قیامت مت کس طرح آئے گی کی اچانک آئے گی لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہوگا اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے دف اٹن حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ سور پھونکیں بغل کی طرح کی ایک چیز اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیے آسمان پر اللہ تعالی کے حکم سے انتظار میں کھڑے ہوئے وہ سور پھونکیں گے شروع شروع میں سور کی آواز سور سواد واور بہت باریک ہوگی سریلی ہوگی بلند ہوتی جائے گی، بیانک ہوتی جائے گی لوگ کان لگا کر سنیں گے بے ہوش ہو کر بدہواس ہو کر گرتے جائیں گے مرتے جائیں گے آسمان ٹوٹ فوٹ جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا زمین پر زبردست زلزلہ خوفناک بوچال آ جائے گا زمین زور زور سے ہلنے لگے گی کاپنے لگے گی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی گرد و غبار بن کر اڑنے لگے گی چھوٹے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو جائیں گے روئی کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے چاند بے نور ہو جائے گا سورج بے نور ہو جائے گا تارے جھڑ جائیں گے ہر طرف آفت ہلاکت تباہی بربادی پھیل جائے گی تمام جاندار بے جان سب چھوٹی بڑی چیزیں یہاں تک کہ خود حضرت اصرافیر علیہ السلام ان کا سور سبھی فنا ہو جائیں گے اور اللہ کے سوا کوئی بھی موجود و باقی نہیں رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی خود ہی اعلان فرمائے گا آج کس کی بات چاہیے کہاں ہے آج زور و زبردستی کرنے والے کدھر ہیں آج کھمنڈوں و تکبر کرنے والے کوئی موجود ہو تو جواب دے اللہ تبارک و تعالی خود ہی اپنی عظمت کی بریائی کے ساتھ ارشاد فرمائے گا لہوا دل قوار آج صرف اللہ ہی کی سلطنت ہے جو ایک ہے نہایت غلبے والا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا سب پر موت قائم رہے گی پھر جب اللہ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا سور کو پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا جیسے ہی سور پھونکا جائے گا اگلے پچھلے انسان جن فرشتے ساری مخلوق زندہ ہو کر موجود ہو جائے گی مردے اپنی قبروں سے اور جہاں جہاں مرنے والوں کے سرے لاشوں کے ذرے بکھرے ہوں گے سب اپنی اپنی جگہوں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے سب سے پہلے میرے اکالی سلاط السلام خبریں انور سے شان کے ساتھ بار تشریف لائیں گے کہ ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا اور بائیں ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہوگا مکہ مدینہ کے مبارک قبرستان میں مسلمان مدفونی نے ان کو لے کر میدان محشر میں میرے اکالی سلاط السلام تشریف لائیں گے میدان محشر کہاں قائم ہوگا ملک شام زمین تانبے کی ہوگی سو صرف ایک میل کی دوری پر ہوگا اور اس دن پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا نامے اعمال دیے جائیں گے کسی گدے ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں کسی کیا سینہ توڑ کر دیے جائیں گے میزان عمل قائم کیا جائے گا حساب کتاب ہوگا اور یاد رکھیے قیامت کتنے برسوں کے بعد آئے گی کون سے سن میں آئے گی اس کا علم اللہ تعالی نے اپنے عام بندوں سے چھپا لیا ہے لیکن اپنے محبوب علی سلاد اسلام کو اللہ تعالی نے دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ قیامت کا بھی پورا پورا علم عطا فرمایا ہے مگر آپ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ قیامت کب اور کتنے برسوں کے بعد آئے گی کس سن میں آئے گی اس علم کو آپ اپنی تمام امت سے چھپائے رکھیں میرے آقا اکال اصلاح اسلام نے اپنے کسی امتی کو یہ نہیں بتایا کیا کب کتنے برسوں کے بعد آئے گی کس سن میں آئے گی ہاں قیامت کی تاریخ قیامت کا مہینہ قیامت کا دن میرے آقا اکال اصلاحت اسلام نے اپنی امت کو بتا دیا بچہ بچہ جانتا ہے مسلمانوں کا کہ قیامت محرم کے مہینے آئے گی دسویں تاریخ کو آئے گی جمعہ کے دن آئے گی تو قیامت بالکل ہی اچانک آئے اور قیامت کی نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی بہت ساری نشانیاں ہیں وہ مختلف سلسلوں میں یا مدنی چینل پر بارہا بیان بھی کی گئی تو قرآن پاک میں قیامت کا بار بار ذکر کیا گیا اور قیامت کے ایک سو سے زائد نام ذکر کیے گئے اور مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیے اللہ تعالی کی توحید پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے لازمی ہے رسولوں کی رسالت آسمانی کتابیں فرشتے تقدیر وغیرہ ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے جو قیامت کا انکار کرے یا ذرہ برابر اس میں شک کرے کافر دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے قیامت کے دن کیسا عجیب معاملہ ہوگا زلزلے پہاڑ چلائے جا رہے ہیں یکے بعد دیگرے ہول ناکیاں امیدیں ختم ہو گئیں حیلے کم ہو گئے بائیں جانی والے خسارے میں ہوں گے جو ہی سور تھونکا جائے گا لوگ کاپتے ہوئے اپنی قبروں سے نکلیں گے ایسا دن ہوگا جس میں قدم پسل رہے ہوں گے اکلیں کمزور ہو جائیں گی کچھ سمجھ نہ آئے گا طویل عرصہ کھڑا رہنا پڑے گا گنا ظاہر ہو جائیں گے کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی موت کا جام پینے کے بعد لوگ قبروں سے زندہ نکلتے ہوں گے قیامت کا دن حسرت و ندامت کا دن زلزوں کا دن نافرمان گنہ اپنے گناہوں اور بدکاریوں کو دیکھ لے گا لوگ قبروں سے اٹھ کر وعدے کی جگہ پر جا رہے ہوں گے جس دن سب رات فاش ہو جائیں گے ظالموں کا ظلم ظاہر ہو جائے گا آنکھیں اندھی ہو جائیں گی لوگ حیران و پریشان ہوں گے کبیرہ گناہ کرنے والے رب کی ناراضی کی صورت میں ظلیل و رسوا ہوں گے قبروں سے مومن کافر نیک و بد سٹ کر میدان محشل میں لرستے ہوئے چم آ ہو جائیں گے آج بتا ہوں مور کھلے حش میں سوئی کیا پتے میں پسوں گا یا رب یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ فرمایا نظر میں قبر میں حشر میں ہمارے عیب نہ کھلے ہمارے پوشیدہ گنا فرما دے ظاہری گنا فرما دے آمین قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یومنسی کا دن ٹنوا دن اس کا ذکر پارا انتیس سورہ مدف کی آج نمبر 9 اور دس میں ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فضا علی کا یوم یوم فری نئی تو وہ دن کرا دن ہے کافروں پر آسان نہیں خزاں ان میں اس کے تحت ہے اس میں اشارہ ہے کہ وہ دن بفضل الہی مومنین پر آسان ہوگا اللہ آسان کر دے اپنے کرم سے اپنے کرم سے دیکھیں پچاس ہزار سال کا دن بھی ہوگا اور بعضوں کے لیے باہر شریعت میں ہے پلک چھپکتے میں وہ دن گزر جائے گا بعض کے لیے ایسے گزرے گا جیسے نماز پڑھتے وقت اس کو وقت کا پتہ نہیں چلتا نمازیوں کو ایسے اس کا دن قیامت کا پچاس ہزار سال دن گزر جائے گا یوم ان اثیر دن اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے ایک مستقل دن دشوار دن شدت کا دن سختی کا دن موت کے وقت شدت سختی قیامت کے ہول ناکیوں کی سختی ہوگی مگر اللہ تعالی کے کرم سے ایمان والوں پر یہ سختیاں ہولناکیاں اثر نہیں کریں گے بلکہ جو کامل ایمان والے ہیں اس روز کی سختی سے محفوظ رہیں گے اور یہ سختی اور شدت کافروں پر ہوگی اگرچہ پہلی دفعہ ایمان والے نیک لوگ بھی شدت اور سختی میں گریفتار ہوں گے لیکن ایمان کی تاثیر انبیاء علیم سلاط وسلام کی شفاعت قرآن پاک کی شفاعت کی برکت سے وہ سختی آسانی میں بدل جائے گی اور کفار ان پر دم بدم قیامت کی شدت بڑھے گی حدیث پاک میں قبر آخرت کے سفر کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس نے اس منزل کی شدت دیکھی تکلیف اٹھائی اسے آئندہ دوسری منزلوں میں شدت اور سختی زیادہ تیز لائق ہوگی اور جس نے اس کی شدت اور سختی سے نجات پائی اسے آئندہ دوسری منزلوں میں زیادہ تر آسانی اور راحت نصیب ہوگی افار پر شدت سختی اللہ جب و, عز و جل کا ہار اجز اجل کا کہرو غزب کفار پر موت کے وقت بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا کفار پر وہ دن سخت ہوگا تنگ ہوگا سختی سے حساب لیا جائے گا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کفار کے چہرے سیا ہوں گے خوف کے مارے آنکھیں نیلی ہوں گی ان کے اعض ان کی بد اعمالیاں بیان کر رہے ہوں گے بروز میشر ساری مخلوق سارے اولین و آخری نیک و بد جن و انسان فرشتے جانور سب کے سامنے کفار کو رسوا کیا جائے گا حضرت سین عاصم بن حمد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے میں المؤمنین سید عشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گیا میں نے ان سے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی جب رات میں جاگتے تھے تو ابتدا کس چیز سے کرتے تھے فرمایا کہ تم نے مجھ سے وہ چیز پوچھی جو تم سے پہلے مجھ سے کسی نے نہ پوچھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگتے تو دس بار تکبیر یعنی اللہ اکبر دس بار حمد کہتے یعنی الحمد اور دس بار سبحان اللہ ہی وبی اور دس بار سانملک القدوس کہتے دس بار استغفار پڑھتے دس بار کلمہ پڑھتے پھر دس بار کہتے الہی میں دنیا اور قیامت کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں پھر نماز شروع کرتے مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالیت میں اس حدیث کی شرح کرتے فرماتے ہیں اس میں سوال کی تعریف ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی ال نے جو ام المؤمنین سیدات نے عائشہ صدیقہ دیکھا طاہرہ عبدا زاہدہ رضی اللہ تعالی الہا سے جو سوال کیا تو آپ نے سوال کی تعریف کی کہ رب تعالیٰ تمہیں اچھی بات پوچھنے کی توفیق دے اس سوال سے مفتیفہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا عشکر رسول ظاہر ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اندرونی اور بیرونی زندگی معلوم کر کے اس کی نقل کرنا چاہتے تھے دنیا کی تنگی میں یہاں کی آفتیں بیماری اور قرض کی مصیبتیں وغیرہ سب داخلیں اور قیامت کی تنگی میں وہاں کی دھوپ اور گرمی حساب میں ناکامی وغیرہ شامل ہے میرے اکالی سلاۃ السلام رات کو اٹھتے تو تکبیر کہتے حمد کہتے سبحان اللہ وبی حمد ہی پڑھتے سبحان الملک القدوس پڑھتے دنما طیبہ پڑھتے استغفار کرتے اور دنیا اور قیامت کی تنگی سے اللہ سے پناہ مانگتے ہم بھی پناہ مانگتے یا اللہ قیامت کی دھوپ سے بچا مولا قیامت کی گرمی سے بچا ہائے ماموسی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں تو گرمی میں ہشیر میں قیامت کی گرمی سے بچا دیکھیے آج سورج کنو میل دور ہے اور چہرہ نہیں پشٹ ہے گرمی کیسی ہے حالت خراب ہو جاتی ٹیمپریچر اگر 35 سے انکریز کرے 40 پر پہنچ جائے حال کیا ہوتا ہے اور 50 پر پہنچ جائے کیا حال ہوتا ہے لو لگنے سے بندے مرتے دھوپ کی شدت سے مرتے بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر احتیاطیں بتاتے ہیں قیامت میں سورج پیٹھ نہیں چہرہ ہوگا اور سورج سوا میل پر آ جائے گا سوا میل پر بھیجی کھول رہے ہوں گے گرمی سے اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ اللہ کی پناہ کیامت کی کا ایک نام یوم الفراق جدائی کا دن اس کا ذکر پارا انتیس سور قیاما کی آیت نمبر اٹھائیس میں الفراق اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے اور وہ تفسیر یعنی مرنے والا سمجھ لے گا یہ جدائی کی گھڑی ہے تفسیر کہ اہل مکار دنیا سب سے جدائی ہوتی ہے تفسیر نور الرفان میں فصر شہر اختیم الامت مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں معلومہ غافل کے لیے موت چھوٹنے کا ذریعہ کہ اپنے بال بچوں گھر بار سے چھوٹتا ہے اور عاقل کے لیے ملنے کا ذریعہ آ کے وہ حضور سے ملتا ہے صلی اللہ تعالی وسلم اس لیے ان کی وفات کے دن کو عرف یعنی شادی کہا جاتا ہے جیسے ریل کسی کو چھڑاتی ہے کسی کو ملاتی ہے حضرت سیدنا مزنی علی رحمت اللہ الغنی، غنی حضرت سیدنا امام شافعی فعی علی رحمت اللہ ال کافی کے پاس گئے مرز الموت میں امام شافعی تھے پوچھا عبد اللہ کیسے سمکی فرمایا دنیا سے کوچ کرنے والا بھائیوں سے جدا ہونے والا ہوں اپنے برے اعمال سے ملنے والا موت کا پیالہ پینے والا اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں مجھے معلوم نہیں میری روح جنت کی طرف جائے گی کیسے مبارکباد دوں یا جہنم کی طرف جائے گی جی کہ تعزیت کروں پھر عربی اشعار پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے جب میرا دل سخت ہو گیا اور تمام راہیں بند ہو گئیں تو میں نے تیرے عفو کو یعنی معافی کو اپنی امید کے لیے سیڑھی بنا دیا میرے گنا بڑے ہیں لیکن جب تیرے افو درگزر سے تقابل کیا تو تیرا اف بہت بڑا ہے تو اپنے جود و کرم سے ہمیشہ لوگوں کے گناہوں کو صاف کرتا ہے اور اگر تو نہ ہوتا ابلیس تیرے عابد کو گمراہ نہ کر سکتا اور تیری ہی چنے ہوئے آدم علیہ سلام کو اس نے لغزش میں ڈالا یوم الفراق قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الفراق جدائی کا دن یوم المساق چلانے کا دن بیس کو کہتے ہیں پارا متی سور قیامہ کی آیت نمبر تیس میں اس کا ذکر ہے اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے کفار کو ذلت کے ساتھ مومنوں کو عزت کے ساتھ ایسے پہنچایا جائے گا جیسے پیارا پیارے کے پاس یہ لکھا مفتی احمد یارخان ایمین توسیع نور عرفان اور صدر الفاظ لکھتے ہیں بندوں کا رجوع اسی کی طرف ہے وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا لوگوں کو ان کے رب کی طرف لے جایا جائے گا اور ایک تفسیر میں ہے کہ لوگوں کو ان کا رب اور اجز وجل ہانک کر اپنی طرف لے جائے گا اس لیے اس دن کو یوم المصاق قیامت کے دن کو چلانے کا دن بھی کہا جاتا ہے اس دن رب کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے, جائے گا جیسے بھاگے ہوئے غلام کو مالک کے پاس کھسیٹ کر لے کے جاتے ہیں آخرت کی ابتدا اسی دن سے شروع ہو جاتی اگرچہ اس کی انتہا اس دن واقع ہوتی فرشتے روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ تعالی نے حکم دیتا ہے میرے بندے کو زمین کی طرف لے جاؤ اسی سے میں نے سب کو پیدا کیا اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا کیا کے سو سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے یومن ابو بہت ترش نہایت سخت دن اس کا ذکر پارہ انتیس سورہ دوہر کی آیت نمبر دس میں ہوتا ہے سنی اللہ ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے انفین یوں بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے تفصیر خزاں العرفان لہذا ہم اپنے عمل کی جزا یا شکر گزاری تم سے نہیں چاہتے یہ عمل اس لیے کہ ہم اس دن خوف سے امن میں رہیں ابوسن کا معنی ہے ابوسا منہ بنانا تیوری چڑھانا ترشرو سخت منہ بگاڑنے والا یعنی ایسا دن جو لوگوں پر بہت سخت اور دشوار ہو ایسا دن جس میں لوگوں کے منہ بگڑ جائیں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دن منہ بنانے یا بگاڑنے والا نہیں بلکہ اس دن کی سختی اور شدت سے لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں یعنی اس دن کے ہال اس کی شدت سے لوگوں کے منہ بگڑ جائیں گے روایت میں کافر کی آنکھوں کے درمیان سے اس دن پسینہ تیل کی طرح بہ رہا ہوگا اب اس شخص کو کہتے ہیں جو پیشانی پر بل ڈال رکھے ہو چہرے سے غصہ اور برس رہی ہو اللہ اللہ اللہ تو یہ وہ دن ہے جو بہت سخت بہت درخت ہولناک ہوگا اس پر اس کی طوالت اللہ کی پناہ تفسیر عزیزی میں ہے یہ دن اللہ کی قہر تجلی کا ہوگا اس ہر چھوٹی بڑی شے کا واقدہ ہوگا تمام تعلق منقطع ہو جائیں گے تو ایک سخت دن ہے تو آج ہی ہمیں اپنے رب عزوجل کو راضی کر لینا چاہیے قیامت کے دن پھر موقع نہیں رہے گا آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا شکایات میں سے ایک شکایت عرض کر کے سلسلے کو ختم کرتا ہوں حضرت سیدنا محمد بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سینہ ابو معاویہ اسود علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقام ترتوس میں آدھی رات کے وقت دیکھا ہزاروں قطار رو رہے ہیں زبان پر یہ کلیمات ہیں خبردار جس شخص نے دنیا ہی کو اپنا مقصد عظیم بنا لیا ہر وقت اسی کی تگو دو میں لگا رہا کل بروز قیامت اسے بہت زیادہ غم ہوگا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جو شخص آخرت میں پیش آنے والے معاملات کو یاد رکھتا ہے بروز قیامت پیش آنے والی سختیوں اور گھبراہٹوں کو ہر دم پیشے نظر رکھتا ہے تو اس شخص کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے جو شخص اللہ ازل کے عذاب کی وعیدوں سے ڈرتا ہے وہ بھی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اے مسکین اگر تو چاہتا ہے تجھے راحت و سکون اور عظیم نعمتیں ملیں رات کو کم سویا کر شب بیداری کو اپنا معمول بنا جب تجھے کوئی نصیحت کرے نیکی کی دعوت دے برائی سے منع کرے اس کی دعوت قبول کر تو اپنے پیچھے والوں کے رزق کی فکر میں غمگین نہ ہو کیونکہ تو ان کے رزق کا مکلف نہیں بنایا گیا تو اپنے آپ کو اس عظیم دن کے لیے تیار رکھ جب تیرا سامنا خالی کے کائنات سے ہوگا اس کی بار میں تو حاضر ہوگا تو اس سے سوال و جواب ہوں گے اس سخت دن کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے نیک اعمال کی کثرت کر اپنے آخرت کے خزانے کو اچھے اعمال کی دولت سے جلدی جلدی بھرنے کی کوشش کر فضول مشاغل کو ترک کر دے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے ورنہ بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا جس وقت تیری روح نکل رہی ہوگی گلے تک پہنچ جائے گی تو تیری تمام محبوب اشیاء تیری پسندیدہ چیزیں جس کی تو خواہش کرتا تھا سب کی سب دنیا ہی میں رہ جائیں گی اور اس وقت تیری حسرت انتہا کو پہنچ جائے گی لہذا وقت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے کچھ نے کیا تعلی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق تع فرمائے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم